شیطان الرجیم من حمزه و نفخه و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم عیا کا نعبد عیا کا نستعین اہ دین سیرا پل مستقین سیرا پلین انعنتا غیر المغوب عل وین آمین یہ صورت الفاتحہ ہے اس کے کئی ایک نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر لیے ہیں اس کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے نبی سلاۃ وسلام فرماتے ہیں لاسلاۃ علی وقرا قرآن فاتحات القتاب بھی اس کو کہا گیا ہے الفاتح بھی اس کو کہا گیا ہے الحمدللہ اللہ العالمین بھی اس کا ایک نام ہے یہ بھی صورت الفاتحہ کا ایک نام ہے اسی طرح اللہ سبحانہ ہوا نے اس کا نام سب مسانی اور قرآن عظیم بھی رکھا ہے ایسے ہی اللہ تبارکا و تعالی نے اس سورت کا نام بھی رکھا ہے فرمایا ہے قسم تو نصفینی میں نے اس سالات کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف و نصف تقسیم کر دیا ہے میرا بندہ میری حمد و صنا کے کلمات کہتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حامدانی عبدی میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم وہ رب جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علی عبدی میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے بندہ کہتا ہے مالکی یوم الدین کہ وہ رب جو انصاف کے فیصلے کے دن کا قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبدی میرے بندے نے میری تمجید اور بزرگی بیان کی بندہ اللہ تعالی کے سامنے اپنی آجزی اور ان کے ساری کو پیش کرتے ہوئے کہتا ہے یا کا و دیا کا نسعین اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تیرے علاوہ اور کسی سے مدد نہیں مانگتے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہاد بینی و بینا ابدی وبدی ماسا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے اور جو بیرا بندہ مجھ سے مانگے گا میں وہ اس کو دوں گا آگے اللہ تعالیٰ سے اس کا بندہ دعا کرتا ہے اہ دین سراط المستقیم سراط اللہ دینہ نامتا علیہم غیر المغضوبی علیہم ولب والین کہ اللہ مجھے سرات مستقیم دکھانا وہ سرات مستقیم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے مغضوب علیہم اور ضالین یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کا راستہ نہ دکھانا تو اللہ تعالی نے صورت کا نام اسلات بھی رکھا ہے تو جس کے جتنے زیادہ نام ہوں جتنے زیادہ القاب ہوں وہ اس کی اتنی زیادہ فضیلت اور عظمت شان اور رفعت شان پر دلالت کرتے ہیں تو ان ناموں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت یعنی کہ سورت الفاتحہ کا اللہ رب العالمین کے ہاں ایک بہت بڑا مقام ہے بہت بڑا مرتبہ ہے اور اس کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس بات سے بھی ہو جاتا ہے کہ نماز کی جس رکعت میں صورت الفاتحہ نہ پڑی جائے وہ رکعت نہیں ہوتی وہ نماز نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا لمن لم يقرأ الكتاب جس بندے نے فاتحات الكتاب الکتاب فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہے اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صورت الفاتحہ سے اس کی یہ خوبی اور فضیلت چھیننا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کی اہمیت کو گرا دیا جائے اہمیت کو کم کر دیا جائے اور لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سورت الفاتحہ کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے اور اس پر پھر وہ کئی ایک احتراضات اور اشکالات پیش کرتے ہیں مثال کے طور پہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ ہو وطاء نے فرمایا ہے القرآن فستا می و ان سی تا اللہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور انسات کرو چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو کہتے ہیں کہ جب امام جہرن قرأ کر رہا ہو جہرن نواز پڑھا رہا ہو جاری قرأت کر رہا ہو تو اس کے پیچھے اگر مختدی آ کر سورت الفاتحہ پڑھ لے تو یہ انسات کے منافی ہے اللہ سبحانہ ہو تعالی نے کہا ہے انسی تو چپ رہو تو یہ پڑھ رہا ہے چپ نہیں رہتا لہذا اللہ سبحانہ ہوا تھا کے اس حکم کی نافرمانی ہوتی ہے اللہ تعالی کے اس حکم کی فرما برداری اسی صورت میں ممکن ہے کہ امام کے پیچھے جب امام قرأت کر رہا ہو تو مقتدی کچھ بھی نہ پڑے حتیٰ کے صورت الفاتحہ بھی نہ پڑے لیکن بات ان کی غلط ہے اور استدلال بھی غلط ہے اور نتیجہ بھی غلط اس کا کچھ بیچاروں نے اس اعتراض کے جواب میں یہ سمجھ لیا کہ جب امام پڑ رہا ہو تو اس وقت امام کے ساتھ ساتھ نہ پڑا جائے ہاں امام ایک آیت پڑنے کے بعد تھوڑی دیر تک خاموش رہے چپ رہے اتنا کو وقفہ کرے کہ مختی اس کے پیچھے پیچھے وہ پڑھ لے پھر امام اگلی آیت پڑھ کے چپ ہو جائے اس کی خاموشی کے دوران مختی اگلی آیت پڑھ لے کئی لوگوں نے یہ کہا نہیں جی امام فاتحہ پڑھنے کے بعد سختہ کرے وقفہ کرے اور اس وقفے کے دوران مقتدی تیزی کے ساتھ فاتحہ پڑھ لے یہ تطبیق دینے کی بھی کئی بیچاروں نے کوشش کی ہے یہ بھی بالکل فاسد اور باطل قول ہے بات غور سے سمجھنے کی ہے کہ مشرقوں نے کافروں نے کہا تھا لا تسمعوا حادل قرآن وغیرہ لا اللہ کم کہ اس قرآن کو سنو نہ جب یہ پڑھا جائے تو تم شور شرابہ کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ تمہاری آوازیں قرآن کی آوازوں پر غالب ہو جائیں اور لوگوں کے کان میں قرآن کی آواز نہ جا سکے یہ تھا ان کا منصوبہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس منصوبے کے جواب میں اہل ایمان کو ہدایت کی کہ وہ قُرِ جب قرآن پڑھا جائے تو تم نے شور نہیں مچانا چپ رہنا ہے تو چپ رہنا پڑھنے کو منافی نہیں ہے چپ رہنا پڑھنے کے لیے منافی نہیں ہے چپ رہ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے آپ اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں سکولوں کے اندر وہ طالب علم اونچی آواز سے اگر پڑھیں شور مچائیں تو ان کو استاد وہ کہتے ہیں کہ چپ کر کے اپنا سبق پڑھو وہ چپ کر کے پڑھو کا مانا وہ یہ ہوتا ہے کہ اونچی آواز نکالے بغیر پڑھو تو انسات کا معنی چپ کرنا ہے نہ پڑھنا یہ انسات کا معنی نہیں اور پھر اسی طرح آئےت یہ ہے عام عزاقوری القرآن جب بھی قرآن پڑھا جائے کوئی اختصاص نہیں ہے کہ نماز ہو یا غیر نماز ہو متلا قن کہا گیا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور چپ رہو اگر چپ رہنے کا مانا نہ بولنا ہے تو پھر یہ جو اس آیت کی بنا پر قرآن نہ پڑھنے کے قائل ہیں انہیں کہو کہ اپنے سارے کے سارے حفظ اور نازرے کے جو مدرسے ہیں جہاں پر قرآن پڑھا پڑھایا سیکھا سکھایا جاتا ہے، سارے ہی بند کر دو کیونکہ وہ سارے ہی اس آیت کے منافی ہیں ایک بچہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے دوسرا بھی پڑھ رہا ہوتا ہے تیسرا بھی پڑھ رہا ہوتا ہے سارے اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو قرآن اس کی موجودگی میں پڑھنا جائز ہے بلکہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو قرآن کے علاوہ کچھ اور بھی اونچی آواز سے بولنا اور پڑھنا جائز اور درست ہے یہ انساط ہے صرف شور شرابے کے مد مقابل جو میں پہلے بات واضح کرایا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا شور شرابہ کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ اللہ نے فرمایا کہ نہیں شور شرابہ نہیں کرنا بلکہ خاموشی کے ساتھ اس کو تم نے سننا ہے بلا وجہ بولنا بلا وجہ شور کرنا یہ منع ہے وغیرہ قرآن مجید کی گراوت ہو رہی ہو با مقصد بات کی جا سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ آپ نے اپنے ایک صحابی کو کہا مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ پڑھنا شروع کیا پہنچا جینکن جب عمر ابن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے پڑھتے اس آئے تک پہنچے صورت نے کی آپ نے فرمایا ام سکھ روک جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہہ رہے ہیں روک جا اور وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بام مقصد بات کرنا قرآن کی تلاوت کے دوران یہ جائز اور درست ہے تو ان کا وہ معنی جو انہوں نے نکالا ہے وہ ہے نہیں یہ خام خا کی اپنی خام خیالیاں ہیں جو دین کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے کتاب التفسیر کے اندر اسی آیت کی تفسیر میں فقی فائدہ جے شہید و جے نابکا اللہ الا شہیدا اس کے اندر موجود ہے اسی طرح فضائل قرآن کے اندر بھی باب ال پول پاری حسبو کا حدیث نمبر پانچ ہزار پچاس یہاں پر بھی صحیح بخاری کے اندر دو تین جگہ پر یہ حدیث آتی ہے اسی طرح صحیح بخاری کے علاوہ صحیح مسلم میں بھی دو مقام پر یہ حدیث موجود ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جب پڑھا جا رہا ہو تو با مقصد گفتگو با آباد بلند بھی کی جا سکتی ہے لہذا اگر بچہ سبق سنا رہا ہو وہ غلطی کرے اور کاری صاحب اس کو ڈانٹیں روکیں ٹوکیں تو یہ بھی جائز ہے اس کو صدا دیں ٹھیک ہے جائز ہے بچہ قرآن پڑھ رہا ہے اس کا استاد یا کوئی اور اس کے ساتھ کوئی با مقصد بات کرتا ہے اس کو سمجھاتا ہے کوئی ارض نہیں یہ ہماری دلیل ہے صحیح بخاری کی حدیث تو یہ آئے تو قرآن اللہ کم اس اسے فاتحہ خلف الامام کا رد کرنا عدم قیات فاتحہ خلف المام تو اس کو دلیل بنانا یہ سراسر بے ہے کیونکہ الفاظ عام ہیں اور اصول ہے العبرات بھی عموم لا بسوش سب اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے خصوص سبب کا نہیں اگر اس کا وہ معنی یہ لے رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کچھ بھی نہیں پڑھا جا سکتا قرآن بھی نہیں پڑھا جا سکتا کچھ بولا بھی نہیں جا سکتا تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ حفظ و ناظرہ کی کلاسیں لگانا بھی ناجائز ہو جاتا ہے اگر کسی نے حفظ و ناظرہ کی کلاسیں لگانی ہوں تو وہ ایک بچے کے لیے ایک کمرہ دوسرے کے لیے دوسرا کمرہ اور کمرہ بھی ایسا کہ جس میں دو بچوں کی آواز آپس میں ایک دوسرے تک نہ پہنچے ایسے بنائے پھر پھر ذرا اس سے بھی آگے چلو اگر اس کا یہی معنی ہے جو یہ مراد لے رہے ہیں تو پھر کوئی بندہ نماز شروع کر ہی نہیں سکتا جب امام تقبیر تحریمہ کہنے کے بعد بآباد بلند قرات شروع کر لے اس کے بعد کوئی بندہ نماز میں شامل ہی نہیں ہو سکتا اگر ان کا وہ معنی لے لیا جائے جو یہ یار لوگ لیے بیٹھے ہیں کیونکہ جو بھی آتا ہے نماز کا آغاز کرنے کے لیے اس نے اللہ اکبر کہنا ہے اللہ اکبر کہہ کر تقبیر تحریمہ کہے گا اور پھر ان یاروں کے ہاتھوں تکبیر تحریمہ سے پہلے بھی وہ بہت کچھ پڑتا ہے وہ نیت باندھنے کے لیے پتہ نہیں کیا الٹے سیدھے الفاظ وہ کہتا ہے اور پھر وہ انواد کے اندر داخل ہوتا ہے شامل ہوتا ہے تو وہ سارا کچھ ان کے لئے جائز ہو گیا اور جب صورت فاتحہ پڑھنے کی باری آئی پھر نا, نا, نا یہ کام نہیں کرنی یہ بات تم نے نہیں کرنی یہ کام نہیں کرنا عجب ستم زری ہے کہ تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی وہی تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی وہ نیت نماز کی زبانی کرنا وہ بھی جائید ہو گیا تحریمہ کہنا بھی جائيد ہو گیا سنا پڑھنا بھی جائز ہو گیا نزلہ گرا تو سارا سات پہ گرا اتنی دشمنی ہے اللہ کے قرآن کے ساتھ ان ظالموں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بڑی واض ترین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھا کیا تم امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو جب امام جہرن پڑھ رہا ہو کہنے لگے ہاں ہم پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا لاتف اللہ بھی فاتح تل کتاب سورت فاتح کے علاوہ اور کچھ قراءت نہ کرو قراءت کرنا منع کیا ہے کہ سورت الفاتحہ کے علاوہ قراءت نہ کرو تو معلوم ہوتا ہے کہ فاتحہ کے علاوہ قراءت نہیں کرنی بس قراءت کے علاوہ وہ فاتحہ کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ پڑھا جا سکتا ہے بندہ نماز کے آغاز میں آئے گا دعائش تفتا سنا وغیرہ پڑھے شرط فاتحہ بھی پڑھے اس کو رخصت ہے جب امام جہر نماز پڑھا رہا ہو جب فاتحہ پڑھ لے تو اس کے بعد پھر کراٹ نہیں کرنی صرف اور صرف کراط کرنا منع ہے اور کچھ بھی منع نہیں ہے تو خانخوا سے صورت الفاتحہ پر یہ اپنا غصہ نکالتے ہیں مقصود و مطلوب کیا ہے لوگوں کی نمازوں کو خراب کیا جائے لوگوں کو دین سے دور کیا جائے تو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے اس کی یہ شان یہ عظمت یہ رفعت رکھی ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں جس رکت میں سور پر نہ پڑی جائے وہ رکعت نہیں تو جس کو اللہ سبحانہ ہوا تعالی عزت دے دے اس کی عزت کوئی چھین نہیں سکتا اللہ مان علیما ولا مت علی ماں مناتا جاتا ہے جس کو اللہ دے اسے کوئی نہیں چھین سکتا ہے اور پھر اجب ستم زریسی ہے کہ امام صاحب فجر کی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اور مقتدی صاحب وہ مچھر میں داخل ہوتے ہیں اور پیچھے کھڑے ہو کر پہلے دو رکعت اپنی سنتے علیحدہ پڑھتے ہیں پھر بعد میں نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں اور شامل ہوتے ہیں تو امام کے پیچھے کھڑے ہوئے آدمی کو فاتحہ اگر اس نے پڑھ لی تو اس کے منہ میں آگ اور امام کو چھوڑ کے پیچھے کھڑا ہو کے جو مردی کرتا رہے ساری نماز پڑھ لے وہ اس کے لیے جائز ہو گئی یہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خرد کا نام جنو رکھ دیا جنو کا خرد جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے جو چاہتے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں اور پھر اس صورت الفاتحہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور مجید فرقان حمید کا یوں سمجھیں کہ نچوڑ اور خلاصہ وہ اس کے اندر سمو کے رکھ دیا ہے جمع کر کے رکھ دیا ہے اس کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بارے میں تشریح و توضیح جو تھی وہ کل ہو چکی دوسری آیت ہے الحمد اللہ رب العالمین الحمد اس کا معنی ہوتا ہے حمد کا تعریف ہماری سادہ اردو زبان میں تعریف کے لیے عربی زبان میں کئی ایک الفاظ استعمال ہوتے ہیں سنا حمد نعت, یہ تمام تر کلمات تعریف کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں لیکن ان سب کے اندر فرق ہے ان سب باتوں کے اندر حمد میں صنا میں نعت میں کچھ فرق ہے حمد کہتے ہیں صنا او بلیسان الجمیل جی نعمتن کانا او غیرہ کہ کسی ذات کی تعریف کرنا اس کی اختیاری خوبی پر ایسی خوبی پر کسی ذات کی تعریف بیان کی جائے جس خوبی کو اس ذات نے خود اختیار کیا ہوا ہو اور پھر اس کی یہ تعریف بہر صورت کی جائے چاہے وہ ذات کو انعام تمہیں دے چاہے نہ دے تو ذاتی خوبی اللہ رب العالمین کے علاوہ اور کسی کے اندر نہیں ہے انسانوں کی جو خوبیاں ہیں انسانوں کے اندر مخلوق کی تمام تر خوبیاں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں وہ اختیاری خوبیاں نہیں اختیاری خوبی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے لہذا ہمد اللہ کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی جو سنا ہے یہ صنا مخلوقات کی بھی ہو سکتی ہے اور خالق کے لیے بھی ہو سکتی ہے تو اس کے حمد کے شروع میں جو علی فلام ہے الحمدو یہ علی اسلام اس کو کہتے ہیں جنس کا کہ تمام تر قسم کی تعریفیں حمد کی تمام تر اجناس تمام تر اقسام وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ ہوا تعالی کے لیے جس چیز پر لفظ حمد صادق آئے وہ للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے رب العالمین رب رب اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی کی پرورش کرے تربیت کرے آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ یعنی پہلے اس کو ابتدائی چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھائی جائیں پھر اس کے بعد بڑی باتیں پھر اس سے بڑی بات پھر اس سے بڑی بات جس طرح اسکولوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ نرسری پریپ کا نصاب بڑا سادہ سا آسان سا پھر پہلی دوسری تیسری چوتھی جس طرح آگے آگے کلاسوں میں چڑھتا جائے گا طالب علم اس کا نصاب اسی قدر مشکل اور بڑی باتیں اس کو سمجھانے کے لیے دی جائے گی تو تربیت کے اس انداز کو جو اپناتا ہے اس کو رب کہا جاتا ہے والدین کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ ہوا تعلی نے یہ اسی کا استعمال کیا ہے رب رحم ہاں کماں ربا اے میرے رب میرے والدین پر ایسے ہی رحم کر کماں ربا یا جس طرح ان دونوں نے میری تربیت کی ہے سری جب میں چھوٹا تھا یعنی کہ اس انداز تربیت کو جو اپنائے اس کو رب کہا جاتا ہے اور اس انداز تربیت کو سب سے بہترین انداز میں اپنانے والا وہ اللہ رب العالمین اسی طرح بادشاہ کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے لفظ رب استعمال کیا ہے سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ سلاط و کے پاس جب وہ وہی جی آیا تھا بادشاہ کا قاصد کہ بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ باہر آ جائیے خواب کا مسئلہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے بعد تو یوسف علیہ نے فرمایا تھا ارجع جی الا ربک اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ ماں بالسوات لتی قطا انایت کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے اللہ کی قطع انائ جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا تو یعنی کہ اس بادشاہ کے لیے بھی لفظ رب استعمال کیا گیا کیونکہ وہ بھی اپنی رعایا کے لیے اسی قسم کی تربیتوں کا اہتمام کرتا ہے تو اہل علم اس بارے میں دو قول رکھتے ہیں لفظ رب کے مخلوق کے لیے استعمال میں ان میں سے زیادہ راجح قول یہی ہے کہ لفظ رب اضافت کے ساتھ غیر اللہ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے اللہ تعالی نے استعمال کیا ہے ارج الا ربک یوسف علیہ سلاۃ اسلام کی بات کو بیان کرتے ہوئے اور حکایت کرتے ہوئے بلا اضافت اکیلا لفظ رب مطلقا یہ مخلوق کے لیے بولنا جائز نہیں ہے یہ زیادہ محتاط اور بہتر موقف ہے رب العالمین اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا العالمین عالم کی جمع ہے عالم جہان کو کہتے ہیں دنیا میں مختلف جہان ہے انسانوں کا اپنا جہان ہے چرند پرند کا اپنا جہان ہے جانوروں کا اپنا جہان ہے فرشتوں کا اپنا جہان ہے نہ جانے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا میں اس کائنات میں کتنے ہی جہان بسائے ہیں تو وہ اللہ جو ہے رب ہے عالمین کا تمام تر جہانوں کا اس کے لیے الحمد ہما قسم تعریفات تمام تر تعریفات اس اللہ سبحانہ بہانا ہوا کے لیے الرحمن الرحیم جو اللہ رب نہایت مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے الرحمن الرحیم پر بھی کلام کی گفتگو میں ہو چکا ہے مالک یوم الدین وہ رب وہ رحمان و رحیم وہ اللہ جو مالک ہے یوم دین کا یعنی انصاف کے دن کا جزا و سزا اور فیصلے کے دن کا تو دین مالک کا لفظ تو اردو زبان میں بھی عام استعمال ہوتا ہے مالک کا معنی مالک ایک تیر میں لفظ ملک بھی آتا ہے ملک ہی یوم دین ملک یعنی بادشاہ یوم دین کو کہتے ہیں اور ادین اد دین یہ اس کا معنی ہوتا ہے بدلہ کسی چیز کا عوض اربی کا ایک شیر ہے لم هم دانو کہ جب دشمنی کے علاوہ اور کچھ باقی نہ بچا دن هم کما دانو تو جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہم نے ان کو ویسے ہی उनको دیا اسی طرح ایک محاورہ عموماً بولا جاتا ہے बोला जाता है تو دینو جس طرح تم کرو گے ویسا ہی تمہیں तुम्हें ملے मिलेगा اردو में کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے مالی کی یوم الدین یعنی اللہ صبح عنا مالک ہے یا ملک یوم الدین اللہ تعالی بادشاہ ہے یوم الدین کا قیامت کے دن کا فیصلے کے دن کا جس دن لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلا اچھوں کو ان کے اچھے اعمال کی جزا بروں کو ان کے برے اعمال کی سزا دی جائے گی آج کا درس ہم ان شاء پر ہی ختم کرتے ہیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو کل یہاں سے آگے اسٹارٹ کریں گے اللہ تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے وما سوال کیا ہے کہ تیراتوں کا فرق قرآن کے مفہوم پر اثر ڈالتا ہے یا نہیں جی قرآن کا فرق قرآن مجید کے مفہوم کے اندر کوئی تناقض پیدا نہیں کرتا ہاں یہ ضرور ہے کہ قرعتوں کا فرق قرآن کے الفاظ کے جو معانی ہیں ان کی وضاحت ضرور کرتا ہے مختلف قرعتیں زراعت میں جو مختلف کلمات اور الفاظ ہوتے ہیں وہ ایک لفظ دوسرے لفظ کی تشریح و توضیح کرتا ہے یعنی معنی و مفہوم ایک ہی رہتا ہے مفہوم کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں آتا بلکہ وضاحت زیادہ ہو جاتی ہے اس طرح کی یہی مثال ہے مالک کی یوم الدین اور ملک کی یوم الدین ملک اس کا لغوی معنی بادشاہ اور مالک اس کا لوگ معنی مالک تو اب جو بادشاہ ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے بادشاہ اپنی سلطنت کا اور سلطنت کے اندر تمام تر افراد کا اور افراد کے پاس جو کچھ بھی ہے سب کا وہ مالک ہوا کرتا ہے اور مالک کوئی بھی انسان کسی بھی چیز کا جب مالک ہوتا ہے تو وہ اس چیز کے بارے میں ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے جس طرح بادشاہ اپنے ملک میں جیسے چاہے تصرف کرے ایسے ہی وہ اس چیز کا مالک اس چیز کے اندر جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے تو نتیجہ دونوں کا ایک ہے لفظ مالی کی یوم دین ہو یا مالی کی یوم دین ہو دونوں کے اندر یعنی کہ نتیجاتن کوئی فرق اور تناقض اور تعارض وہ ہرگز پیدا نہیں ہوتا ہے